ایک کمپنی جو کہ اخبار اور ٹی وی چینل چلاتی ہے وہاں بطور اکاؤنٹینٹ ملازمت کرنا کیسا ہے اب ظاہر ہے کہ جتنا ناجائز حصہ اس میں اتنا اس کا بھی حصہ تو اس لیے کوئی حلال طیب روزگار تلاش کرے اب ٹی وی وغیرہ میں تو ظاہر ہے کہ سارے پروگرام ہی کوئی حلال اور طیب تو نہیں ہوتا سمجھے تو جتنا یہ شریک ہے اتنا وہ گناگار تو ضرور ہوگا اس مسئلے میں